الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباد د히 الذي اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي حبیب حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا عامر اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ہو عَلَى النَّبِيِّ یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ السلات علائی قیا سدی یا رسول اللہ علی صحابی قیادیا حبیب اللہ السلاۃ السلام علیہ کا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ گرامی قدر قران کریم فرقان حمید سے یہ ارشادِ خداوندی تلاوت کیا ہے ان المنافقین ہم الفاسق بے شک منافقین یہ فاسق ہیں منافق ہی فاسق ہیں تو گرامی قدر آج بخاری شریف کے درس میں چونکہ وہ حدیثیں آ گئی ہیں جن میں منافقین کی علامتیں بیان کی ہیں میرے نبی علیہ السلام کے وہ فرمان کہ آپ نے جو منافقین کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے باپ کا نام ہے علامت المنافق منافق, کی منافق کی علامت کا باپ تو اس میں جو سب سے پہلے حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں آپ فرماتے ہیں آپ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث بما سند جو ہے فرمائے فرمائیں حدثنا سلیمان ابربی حد اسماعیل بن جافر الاحد مالک ابھی عامر ابھی ابو سہیل ان ابھی ان ابھی ہو اذا حد قاب ویزا وخلافا ویزا خانہ یہ تین باتیں جو ہیں حضور علیہ سلاد وسلام نے بیان فرمائی ہیں اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو, ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے یہ تین جو ہے منافع کی علامتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حبو حرا رضی اللہ تم کا معنی کسی شخص کو امین بنانے کے ہیں خانہ خیانت کے معنی میں شہ کو نجائز جو ہے وہ تصرف کرنا جو ہے اس کو کہتے ہیں اور اصل لغت میں اس کے معنی نقص کے ہیں نمبر دو وعدہ اور عہد میں یہ فرق ہے کہ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے اور اہد جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے تیسرا یہ کہ امام صاحب نے اس حدیث کو کتاب الوسایہ میں اور الدب میں بھی اور شہادت میں بھی ذکر کتاب الشہادت میں بھی اس کو ذکر کیا ہے امام مسلم اور ترمزی اور ابو دعود نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث میں منابق کی تین خصلتوں کا ذکر ہے جو قول اور عمل اور نیت کسب جو ہے فساد کو خیانت جو ہے فساد عمل ہے اور اہ شکری جو ہے فساد نیت ہے یہ حدیث تینوں طرح کے تینوں, تینوں علامتیں جو ہیں ایسی پائی جاتی ہیں اور جس میں آپ نے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قول میں عمل میں اور نیت میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں واضح بیان کر دی گئی ہیں اس بر اجماع ہے اگر چ یہ امور سلامت اس کے باوجود کسی مومن مخلص میں جس نے صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا اور حضور علی سلاۃ وسلام کا سچا سچا غلام ہے یہ علامت نپاق جمع ہو جائیں تو اس کو کاپر یا منافق نہیں کہا جائے گا امام نوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں منافق کی خصلتوں کا ذکر ہے اگر یہ آدتیں مومن صادق میں پائی جائیں تو اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ اس میں منافقانہ عادتیں ہیں یعنی یہ منافق نہیں بلکہ منافقانہ اس میں عادتیں پائی گئی ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مومن صادق منافق حقیقی ہو گیا ہے اس معنی میں اس کو بیان نہیں کیا جائے گا علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ نے نفاق دو فرمایا کہ دو قسم پر ہے ایک عمل اور ایک اعتقادی نفاق کے اعتقادی یہ ہے کہ آدمی زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھے یعنی دل سے اسلام کا منکر اور مخالف ہو یہی وہ نفاق ہے جو ذلیل ترین قسم کا کفر ہے اور جس کے متعلق جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد برمایا ان نل منافقین مناف کی فاسق ہیں یعنی دین سے خارج ہیں اور نپا کے عملی یہ ہے جیسے کذب خیانت بد اہدی ایسی خسائل تو اس حدیث میں نپا کے عملی کا بیان ہے جس شخص میں یہ خصلت میں سے کوئی خسلت پائی جائے اس میں نپا کے عملی پایا جائے گا گویا کہ ایک نفاق تو و عقیدہ کا نفاق ہے جو بدترین قسم کا کفر ہے لیکن اس کے متعلق کسی شخص کی سیرت کا منافقوں والی سیرت ہونا بھی ایک قسم کا نفاق ہے مگر وہ عقیدے کا نہیں بلکہ سیرت اور کردار کا نفاق ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا کیا تم مجھ میں نفاق پاتے ہو تو اس سے ان کی مراد عمل کے متعلق سوال تھا اعتقاد کے متعلق جو ہے وہ نہیں تھا بعض بادشاہین نے یہ کہا کہ یہ حدیث کا تعلق جو ہے زمانہ نبوت کے منافقین سے ہے جو اسلام کے دعوے میں جھوٹے تھے دین میں خیانت کرتے تھے جو عہد کرتے اسے پورا نہ کرتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور علیہ سلاۃ والسلام سے اس حدیث کے متعلق پوچھا حضور علیہ سلاۃ وسلام میرے آقا علیہ السلام مسکرا دیے تبسم فرمایا کیونکہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کا تبسم فرمانا جو ہے وہ بھی صحابہ نے بیان کیا ہے پھر ارشاد فرمایا جو میں جو میں نے فرمایا ہے جب بات کرے جھوٹ بولے اس کا بیان اس آیت کریمہ میں موجود ہے نقل رسول اللہ یہ آیت کریمہ مکمل میرے نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور پھر جو میں نے یہ فرمایا ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے وہ من ہومن آ حد اللہ ان پگلی اور جو میں نے یہ بیان کیا ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے ال امانتا سماوتی یعنی پوری آیت کریمہ جو ہے حضور علیہ سلا سلام نے تلاوت فرمائی تو ہر آدمی کا ہر آدمی دین کا امین ہے اور ظاہر باطن نمازیں پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن منافق صرف ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے تو کیا تم میں بھی یہ حالت ہے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ہم میں یہ حالت نہیں ہے یہ ہماری قبیت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم من ذالک کا بریون علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے یہ پوری جو ہے بیس بیان کی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ تمہارے متعلق نہیں ہے تم اس سے بری ہو حضور علی سلاسلام نے ارشاد فرمایا علیکم لا علیکم انتم من ذالک بریون یہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے پہلی جلد میں ذکر فرمایا ہے گویا مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ اس حدیث میں حضور علی سلاۃ وسلام نے اپنے زمانے کے منافقوں کی نشانیاں بتلائیں اور ان میں کیا تھی کہ وہ خیانت کرتے کہ جھوٹ بولتے عہد شکنی کرتے اور بد زبانی ایسی بد عادتیں اور خسلتے تھی اور اس کے لیے مزید جناب والا فتح باری شریف میں اس کی بڑی تفصیل سے بحث موجود ہے اور اس حدیث کے بارے میں آپ سماج فرما لیں کہ اس حدیث کے پانچ راوی ہیں اور پانچ راویوں میں سے سب سے پہلے جو راوی ہیں ابو ربیع سلیمان بن دا زہرانی یہ جو ہیں یہ بغداد کے رہنے والے تھے اور امام یاہیا بن معین اور امام ابو حاتم امام ابو ذر نے ان کو سکہ کہا ہے اور یہ دو سو چوتھی ہجری میں بس کو بسرا میں فوت ہوئے ہیں اور دوسرے جو ہے اسماعیل بن جافر بن ابی کثیر انصاری ہیں امام یاحیہ بن معین رحمت اللہ علیہ نے ان کو سکہ اور قلیل الخطا اور صدوق کہا ہے آپ نے کہا ہے اس میں تھوڑی خطا بھی ہے لیکن صدوق ہے امام ابو ذرا اور امام احمد اور ابن سعد نے بھی انہیں سکہ کہا ہے اور ابن سعد نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور پھر بغداد شریف چلے گئے اور وہیں ایک سو اسی ہجری میں پود ہوئے اور لوگوں نے ان سے پانچ سو احادیث سنی ہاں جی پانچ سو انہوں نے بیان کی ہیں اور تیسرے راوی جو ہیں ابو سہل ناپ بن مالک بن ابی عامر ناپ انس ربی اور ابیس جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چاچے ہیں چاچے کے بھائی ہیں اور احمد اور امام ابو ہاتم نے انہیں سکہ کہا ہے ابو انس مالک بن ابی عامر ہیں چوتھے راوی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دادا ہیں اور حضرت انس ربی اور نافے اور ادریس کے والد ہیں اور ایک سو بارہ ہجری میں پود ہوئے جبکہ ان کی عمر بہتر سال کی تھی اور ایک وہ چالیس ہجری میں پیدا ہوئے تھے پانچ میں راوی جو ہیں حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جن کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے اب اسی باب کی کہ باب علامت المنابق کی دوسری ادھی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور وہ روایت اس طرح ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ثنا کبیر اتبا کال حد ثنا سفیان ان العام ان عبداللہ ہبن مرہ عن مسروخ ان عبد اللہ عمر انبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارب امن کن پیہ کان منا پی سن ومن کانت پیہ خسل تم مین ہن کاند پیح خسل تم مین پاک ہت آحا تمنا خانا واذا حدث كذبا واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر وتبعه الشوبۃ ان العام عاش امرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار خسرتے جس میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا چار خسرتوں والا خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خسرت پائی جائے اس میں منافقت کی خصلت پائی جائے گی حتہ کہ اسے چھوڑ دے پہلی جب اسے امیر بنایا جائے تو وہ خیانت کرے یہ پہلی فصل جو ہے وہ منافقی ہے اور دوسری یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے تیسری یہ ہے کہ جب عہد کرے تو غزر کرے یعنی عہد کو پورا نہ کرے ہاں جی تو ہاں جی جب وہ جھگڑا کرے تو جناب والا گالی گلوچ کرے امام شوبہ نے اس کی عام سے روایت کرنے میں مطابت کی ہے یہ باب جو ہے علامت علامت المنافق کی یہ دوسری حدیث ہے جو میں نے بیان کر دی ہے اور بخاری شریف میں حدیث نمبر تینتیس موجود ہے یہ اور اس میں حضور علیہ سلاد و سلام کا یہ فرمانہ منافق کی چار علامت بیان کرنا آپ نے سماج فرمایا کہ پہلی میں تین تھی اور اس میں چار بیان کی ہیں اور اب دیکھ لیں کہ نفاق حقیقی کیا ہے اور نفاق کے عملی کیا ہے سب سے پہلے اس بات کو نشین کر لیں اور اس حدیث کو یہ بھی یاد رکھے کہ امام صاحب نے کتاب الجیرہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب المان میں ذکر کیا ہے اور یہ بات یاد رکھے کہ واضح نفاق کی دو, قسم دو قسمیں ہیں نپاک جو ہے دو قسموں پر مبنی ہے ایک قسم یہ ہے کہ ایک منٹ میں ایک منٹ میں تو نفاق اصلی اور حقیقی یہ دو قسمیں ہیں اور جس کو نفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں اور وہ تو یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اظہار ہو اور دل میں کبر کو چھپایا جائے یعنی آدمی دل سے تو اسلام قبول نہ کرے مگر دل سے اس کا مخالف ہو اور منکر ہو لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہو جیسا کہ حضور علیہ سلاط وسلام میرے آکا علیہ السلام کے زمانے کے منافقین تھے اور جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے اور مسلمان ظاہر کرتے تھے اور حضور علیہ سلاط وسلام کے زمانۂ پاک میں جیسے عبداللہ بن اوبئی منافق تھا جو مشہور منافقین منافق تھا اور وہ یہ اور وہ اس کی پوری جماعت بظاہر کلمہ پڑھتی تھی اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہاں تک کہ حضور علیہ سلاد سلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑتے تھے یہ لوگ اور روزے کی پابندی بھی کرتے تھے مگر دل سے اسلام کے منکر تھے اور دین کے دشمن تھے یہ نفاق تو ایمان اور عقیدے کا نفاق ہے جو کبر کی بدترین قسم ہے اور انہی کے بارے میں آپ لوگوں نے حدیث پاک میں پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان سب کو نام لے, لے کر حضور علاط والسلام نے مسجد نبوی شریف سے نکال دیا تھا یہ غالباً چونتیس کے قریب چونتیس آدمی تھے جی ان کو نکال دیا تھا اور انہیں کے بارے میں اللہ رب العزت نے وہ آیت کریما ان نل منافقین فاسقون منابق ہی فاسک ہیں یعنی دین سے خارج ہیں یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے اور انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے پانچویں پارے کے آخری صفح ہے غالبند اور اس پر فرمایا ہے فی الدرق الاسفل من النار تحقیق منافق جہنم کے بدترین گوشے میں ڈالے جائیں گے یہ حضور اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور انہی کے بارے میں یہ بات ہے المنافقین یخادعون اللہ واہ خاد اوم فائز کام صلا ملات کام کو صال کیونکہ یہ ان کے نماز پڑھنے کی دلیل قرآن میں موجود ہے لیکن اللہ رب العزت نے مور لگائی ہے ان پر درکل اصف من منار یہ جہنم کے بدترین بدترین گوشے میں ڈالے جائیں گے یہ ہے نفا حقیقی جو جس سے آدمی کا ہوتا ہے اور اسلام سے خارج ہوتا ہے بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان جو ہے کہلاتا ہے اور نمازیں بھی پڑتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اور سارے اعمال کرتا ہے لیکن وہ صرف جو ہے دکھلانے کے لیے کرتا ہے اور اندر سے وہ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام کرتا ہے اور دوسری قسم ہے نفاق عملی نفاق عملی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے نہیں بلکہ عمل اور کردار سے ہوتا ہے یعنی منافق عملی وہ ہے جس کے ایمان اور عقیدے میں تو خرابی نہیں ہوتی مگر سیرت اور کردار میں وہ منافق ہوتا ہے اور اس کی سیرت اور کردار میں نفاق ہوتا ہے اور وہ مناف کو جیسی عادتیں اور خصلتیں جو ہیں اپنے اندر رکھتا ہے بس اس منافق جو ہے یہ نفاق اتقادی کبر کی ذلیل ترین قسم ہے جو اتقادی ہے وہ ذلیل ترین قسم ہے اور نفاق کے عملی جو ہے وہ معصیت اور غناہ کبیرہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ وہ کفر و شرک اور اتقادی نفاق کی نجازت سے بچے اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ منافقانہ سیرت اور منافقانہ اعمال اور اخلاق کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور کچھ بری عادتیں اور خصلتیں ایسی ہیں جن کو منافقین کے ساتھ خاص نسبت اور مناسبت ہے اور اسلام چونکہ سچائی امانت دیانت افاع عہد اور حق پسند پسندی ایسے اعمال حسنا کا اختیار کرنے کو تقید کرتا ہے کہ سب کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ان چیزوں پر تم لوگ پابند رہنا کبھی بھی جناب امانت میں خیانت نہ کرنا کبھی سچائی کا دامن نہ چھوڑنا کبھی کسی سے وعدہ کر لو تو وعدے کو پورا کرنا حق پسندی جو ہے وہ اختیار کرنا اسلام نے تو درس اس کا دیا ہے اور اے, کتاب و سنت میں کتاب و سنت جو ہے اور اس, اس میں انی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں میں مسلمانوں میں یہ اعمال جو منافقانہ ہیں ہے اور ایسے اخلاق جو ہیں جن میں منافقانہ چیزیں پائی جاتی ہیں مسلمان ان سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو بچا لیں تو سب سے پہلے جو اس میں بیان ہوا ہے منافع کی علامتیں وہ یہ ہے کہ جہاد یعنی اقامت دین کی جد و جہد کو فتنہ کہہ کر گریز کرنا کہ یہ مسلمان تو فتنہ پھیلا رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں ایسا کرنے سے فتنہ پھیلے گا اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں کراہت کرنا اور سیراط مستقیم سے چلنے سے روکنا اور باطل راہوں پر چلنے کا مشورہ دینا اور نماز کی ادائیگی جو ہے اس میں سستی کرنا کیونکہ یہ بھی منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إن المنافقين يخادعون الله فهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة سلات کام کسال یوراون اناس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑتے ہیں یوراون اناس لایت قرون اللہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں مگر تھوڑا جی یہ جو ہے منابق کی ایک علامت ہے کہ منابک جو ہے نماز میں سستی کرتا ہے اور منافق جو نماز میں سستی کرنے والے میں یہ خصلت پائی جاتی ہے اور چوتھی چیز جو ہے دین کے دشمنوں سے مل کر سازشیں کرنا اور پانچویں جو ہے عہد و پمان کو توڑ دینا کسی سے عہد کرے وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرنا اور چھٹی جو ہے جھوٹے وعدے کرنا جھوٹی قسمیں کھانا اور آدمی جو ہے دین کے دشمنوں سے دوستی اور رابطے وغیرہ کرنا ان سب کو نفاق علودہ، علامت اور خسائے سے قرار دیا گیا ہے اور انہی خسائل میں سے ہے جو منابق کی خسا خسلتے ہیں اور اسی طرح احادیث میں نفاق عملی سے بچنے کے لیے متعدد امور کی جو ہے متعدد چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اسی لیے یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے ان میں نفاق ان نفاق سے چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے پہلی کا تین میں ذکر فرمایا ہے خیانت جھوٹ اہ شکنی بد زبانی اور ارشاد فرمایا جس میں ان میں سے کوئی خصلت ہو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں منافکانہ خصلت ہے جس میں چاروں خصلتیں ہوں اور وہ اپنی سیرت میں خالص منافق ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام کا یہ ارشاد گرامی کالا اربا من کنہ پیے کانا مناف کن سن ہاں جی حضور علیہ سلاط وسلام کا یہ فرمان جس میں یہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور سب سے پہلی یہ ہے کہ جھوٹ میں ہر بات داخل ہے جو حق جاننے کے بعد اس کے خلاف کہے سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے اس طرح روایت کر دے جیسے اس کی تحقیق شدہ بات ہے تو یہ بھی جناب جھوٹی بات ہے دوسری یہ ہے کہ نفاق کی علامت یہ ہے خیانت کرنا اور اس سلسلے میں ملحوظ رکھنا چاہیے اس چیز کو کے امانت میں وہ چیز داخل ہے جو کسی مالک کی جانب سے کسی اور کے قبضہ اختیار میں بغرض حفاظت بغرض حفاظت اس کو دی جائے اور باوجود اس پر اختیار رکھنے کے مالک کے منشاہ کے خلاف اس کی اجازت کے بغیر جو ہے استعمال کا حق نہ رکھتا ہو پر جس طرح انسان ایک دوسرے کے پاس ام امانتیں رکھتے ہیں اسی طرح کچھ امانتیں اللہ نے اپنے بندوں کے پاس بھی رکھی ہیں اور یہ مال دولت عقل فہم یہ جسمانی قوت اختیارات یہ تمام چیزیں اللہ کی امانتے ہیں اگر ان میں کوئی خیانت کرے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اللہ کے ساتھ جناب والا کیے ہوئے اپنی تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے اللہ کی ملکیت ہیں اور جنہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے پاس رکھا ہے اور وہ تمام صورتیں متعین کر دی گئی ہیں جس جن میں ان, ان امانتوں کا استعمال جائز اور ناجائز استعمال ہو سکتا ہے اس کا حکم بھی فرما دیا ہے یہ طریقہ جائز ہے اور یہ طریقہ ناجائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اس کے مطابق وہ اگر اس کا اس میں تصرف کرے گا تو اس نے حق ادا کر دیا ہے جیسا احکام خداوندی ہیں اس پر چل کر اس نے اگر کام کیا ہے تو حق ادا کر لیا ہے ورنہ وہ خائن ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ بالخصوص مومنین سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے جیسا قرآن کریم میں غالباً گیار میں پارے کے دوسرے رکو میں ہے غ... ان اللہ اشترا من المنی ان پسم و ام و لہم بے <الْجَنَّة> یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانوں کے مال کو خرید لیا ہے اور اس رو سے اللہ ہی ان کی دولت ان کی عقل و فہم کا مالک ہے اور جس طرح دنیاوی معاملات میں امانت رکھنے والا اور امانت رکھی ہوئی چیز کو مالک کے منشا کے خلاف استعمال کر کے خائن بن سکتا ہے اس طرح ایک مومن اپنے مال عقل فہم صلاحیت اختیارات کو مالک کی منشا کے خلاف استعمال کر کے خائن کی فرشت میں داخل ہو سکتا ہے غرضے کے خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کے لیے بہت سی کتابیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں آج کے دور میں ہر چیز نیٹ پر موجود ہے آپ با آسانی یہ چیزیں جو ہیں حاصل بھی کر سکتے ہیں اور ان چیزوں پر مطالعہ کر کے غور و فکر بھی کر سکتے ہیں تو گرامی قدر تیسری علامت جو ہے تیسری علامت جو ہے عہد سیکنی ہے اس کے متعلق دو قول ہے ایک یہ ہے کہ وہ مکرو تحریمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مکروع تنزی ہے اور جیسا کہ امام نوبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے لیکن حدیث ترمزی میں یہ ہے کہ حضور علی سلاد وسلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے اس نیت کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کو پورا کرے گا پھر پورا نہ کر سکا تو اس پر گنا نہیں اور اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ یہ ہوا کہ وعدہ کرتے وقت احد شکنی کا عزم ہو تو یہ ممنوع اور حرام بیل ہے جب پہلے سے نیت خراب ہو کہ میں نے کون سا دینا ہے جناب آ یا وہ کسی کو کہہ دینا یار فلاں دن آ کے فلاں چیز لے لینا یا میں تیرا کام فلاں دن کر دوں گا تو اس وقت اس کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دے اور حقیقت میں اس کی نیت نہ ہو دینے کی یا کرنے کی تو وہ آدمی جو ہے اس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے اہ شکنی کی ہے اور وہ جو ہے اس کو, اس کو جناب اس نے ایک حرام فیل کیا ہے جو ممنوع ہے لیکن صدق صدقے دل کے ساتھ اگر وعدہ کیا جائے اور اس عزم کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ پورا کروں گا پھر غفلت یا بھول یا کوئی کسی مانے چیز کی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکے تو امید ہے کہ اس پر اس کو موخض نہیں ہوگا چوتھی یہ ہے بد زبانی کرنا اور پھر بد زبانی بھی مومن کے ساتھ ہو تو اس کی قباحت اور بھی زیادہ ہوتی ہے جہاں مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے جیسا کہ میں نے پہلے ایک حدیث حضرت ابو ذری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ دو دن پہلے وہ حدیث میں نے بیان کی تھی ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو ذرغاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کالی کے بچے ہیں جی ایسے کر کے آواز دی تو حضور علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے عرض کی یار اللہ مجھے ایسا کہا گیا ہے حضور علیہ السلام السلام میرے آکا علیہ السلام نے حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو تنبیہ فرمائی اور اس کے بعد اثر یہ ہوا کہ حضرت ابوزار غفاری رضی اللہ تعالیٰ لیٹ گئے اپنی رخسار کو زمین پر رکھ دیا اور قسم کسم کہ اے بلال جب تک اپنے پاؤں سے میری اس, اس رخسار کو تو روندے گا نہیں میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا یہ اصلی مسلمان کی اہل ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ہاں جی اگر کوئی بات نکل جائے تو جناب وہ ارادہ نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس پر فوراً توبہ کر لی جائے اور یہی جو ہے مسلمان کی علامت ہے چوتھی یہ ہے کہ بد زبانی کی جائے اور بد زبانی بھی مومن کے ساتھ ہو اس کی قباحت اور بھی زیادہ ہوتی ہے جہاں مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے وہاں اس کے ساتھ بد زبانی سے پیش آ کر اس کو دل دکھانا جو ہے اس کی برائی کا بھی کیا ہی ٹکانا ہوگا جی بہت بڑی برائی ہے اور دوسری بات یہ ہے حضور علیہ اللہۃ وسلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ سلاۃ وسلام کا ارشاد گرامی ہے مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے ممتا ولم یا ز و حد ہی نبس ماتا اعلی شوبتی من پاک حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے جہاد کیا نہ کبھی جہاد کی تجوید سوچی اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا یہ میرے کالی سلام کا ارشاد گرامی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جس نے ایمان کے دعوے کے باوجود نہ تو جہاد کیا نہ کبھی دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا اور جہاد کا دل میں شوق پیدا ہونا جو ہے اور اس کی تمنا پیدا اگر ہوئی تو مسلمان ہے اگر کبھی تمنا بھی زندگی میں پیدا نہیں ہوئی تو اس حال میں مر گیا تو نفاق کی ایک سبت کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ایک اور حدیث حدیث پاک سماج پر مال اور حدیث پاک یہ ہے کہ تل کا سلاد المنافق یا رزفرت وکانت بے نقر نیتان کام لا کرا اللہ کلیلہ یہ تو یہ تو منافع کسی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا ہے افتاب دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ زرد ہو گیا تو نماز کے لیے کھڑا ہوا اور چڑیا کی طرح چار چونچے مار کر نماز ختم کر دی یہ اللہ کا ذکر بھی اس میں بہت کم کیا یعنی کہ اللہ کا ذکر بھی نہیں لا قرون اللہ حفیحہ اللہ قلیلا ہے جی یہ جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے مومن کی تو شان یہ ہے کہ شوق کی اور بے چینی سے نماز کے وقت کا جو ہے وہ منتظر رہتا ہے مومن نماز کے وقت کا منتظر رہتا ہے اور جب وقت آئے خوشی سے ارادے سے اور کوشش سے نماز کے لیے کھڑا ہو اور یہ سمجھ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت مجھے مالک الملک کے حضور حاضری نصیب ہو رہی ہے پورے اطمینان کے ساتھ پورے خشو کے ساتھ نماز ادا کرے قیام کرے رو کو کرے اور سجود میں خوب اللہ کو یاد کرے اسے اپنے دل کو شاد کرے تو یہ ہے مومن کے نماز پڑھنے کا طریقہ مومن جب ایسی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے اور دیکھ لیں میں نے ایسے سینکڑوں آدمی دیکھے ہیں کبھی کسی وقت جناب نماز رہ گئی ہے اس وقت تک دل کو اطمینان نہیں ہوتا سکون قلم میسر نہیں ہوتا چین سے بیٹھتا نہیں جب تک وہ نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر لیتا اور نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اسے سکون, سکون ملتا ہے چین ملتا ہے تو پھر جناب والا وہ راحت سے بیٹھتا ہے لیکن منافق کا حال یہ ہوتا ہے وہ نماز کو بوجھ سمجھتا ہے وقت آنے پر بھی اور ٹالنے کی کوشش کرتا ہے مثلا نقصر کی نماز کے لیے اس وقت اٹھتا ہے جب سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس طرح جلدی جلدی جیسے چڑیا کی طرح چار چونچے مار کر نماز کو پوری کر دیتا ہے یہ میرے علیہ سلام کا فرمان ہے حضور علیہ سلاد وسلام کا فرمان جو ہے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے کبھی رد نہیں جا سکتی آپ نے جو فرمایا سدق یا رسول اللہ یہ ایسے آج بھی نمازی دیکھے جاتے ہیں اور اس زمانے میں ایسے نمازی بھی موجود تھے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا سچا سچا خادم بنا بنائے اور حضور علاحت والسلام کے فرمانوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر بھی بس برائے نام ہی کرتا ہے منافع کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بس یہ نماز جو ہے منافع کی نماز ہے جو کوئی مسلمان اس سستی اور کاہلی سے نماز ادا کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے مومنوں والی نماز نہیں بلکہ منافقوں والی نماز پڑی ہے اور ایک مسئلہ آخر میں سماعت فرمائیے گا اور اس کے بعد میں اپنا درس جو ہے ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز پھر قرات کی کلاس کی طرف انشاءاللہ چلیں گے حضور علیہ السلاۃ کا فرمان ایک حدیث میں میرے آکا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسجد میں ہو اذان ہو اور اذان کے بعد بھی وہ بلا کسی خاص ضرورت سے مسجد کے سے باہر چلا جائے باہو لا یورید آتا منافق حضور علیہ سلاد و سلام یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے پھر سماج فرمالیں تاکہ شاید جو ہے کسی میں سستی ہو کتا ہی ہو حضور حدیث میں ہے جو شخص مسجد میں ہو اذان ہو جائے اذان کے بعد بھی بلا خاص کسی عذر کی ضرورت کے مسجد کے باہر چلا جائے اور اس کا ارادہ کیا ہو باہو لا درج تھا باہوا منافق اور نماز کی شرکت کے لیے واپسی کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو تو وہ منافق ہے حضور علیہ السلاۃ و السلام کا یہ ارشاد گرامی مطلب یہ کہ اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکل جانا شرکت نماز کے لیے واپسی کا ارادہ نہ رکھنا منافقانہ طرز عمل ہے ایسا کرنے والا گو منافق ہے مگر منافق عملی ضرور ہے الغرض کے حدیث میں نپا کے عملی کی کثیر مثالیں موجود ہیں اور ان میں سے چند کا ذکر میں نے کر دیا ہے اور دو حدیث پاک جو امام بخاری رحمت اللہ لائے ہیں وہ حدیثیں جو ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی برائیوں سے محفوظ فرما اور آخر میں یہ بات بھی کہ اس حدیث کے چھ راوی ہیں پہلے راوی عبیسہ بن اتبا بن محمد بن سفیان یہ کو ان کی کنیت ابو عمر ہے ان کی توثیق میں اختلاف ہے کیونکہ انہوں نے سوری سے بچپن میں سماعت حدیث کی تھی اس لیے پورا ضبط نہ کر سکتے تھے تو امام احمد نے ان کو سکا کہا ہے اور کہا ہے اس میں کچھ حرج نہیں لیکن غلطی بہت کرتے تھے اور جی یہ ساتھ جو ہے نا بیان کیا ہے اور اس کے خلاف حاتم نے کہا میں نے محدثین میں سے قبیصہ اور ابو نعیم کے سوا کسی محدث کو نہیں دیکھا کہ وہ حدیث ایک ہی لفظ پر ذکر کرے ان میں کوئی تغیر نہ کرے وہ دو سو تیرہ یا دو سو پندرہ پندرہ ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور دوسرے راوی جو ہیں وہ سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد اللہ ہاں جی اور یہ جو ہیں سوری ہیں اور آپ بہت بڑے امام ہیں اور جن کو امام سفیان سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انہی کے بارے میں آپ یہ یاد رکھ لیں ایک دن چلتے ہوئے چلتے ہوئے مسجد شریف میں مسجد شریف میں ہوئے دایا پاؤں یعنی یمین والا پاؤں جو ہے وہ, وہ نہیں رکھا اور یہ سار والا پاؤں جو ہے وہ رکھ دیا تو اوپر سے آواز آئی اوہ سور جب یہ لفظ سور کا معنی ہے بیل جب یہ لفظ سنے تو اپنے لیے یہی نام کو تجویز پر لیا اس وقت یہ سفیان سوری ہو گئے تو یہ جو ہیں ان کے ان کی جلالت و قدر جو ہے کثرت علوم اور دین میں صلاحیت جو ہے اور توثیق ان کی امانت دار ہونے پر سب کا اتفاق ہے آپ تبا تابعین میں سے ہیں اور ان کو ابن آسم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے یہ امیر فی الحدیث ہیں اور یہ بہت بڑا لقب ہے آپ ستانوے, ستانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو ساٹھ ہجری میں کو بسرا میں پہنچ ہوئے ہیں جبکہ بسرا کے حاکم سے چھپے ہوئے تھے آپ کو عشاء کے وقت دفن کیا گیا اور یعنی تیسرے راوی جو ہیں سلیمان آمش ہیں اور جن کا ذکر جو ہے وہ پہلے کیا جا چکا ہے اور پانچویں راوی جو ہے وہ عبداللہ بن مرہ ہمدانی کو بھی تابعی ہیں امام یاہیا بن معین اور ابو ذرا نے انہیں سکہ کہا ہے ایک سو ہجری میں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے عہد خلافت میں یہ فوت ہوئے ہیں اور چوتھے جو ہیں نہیں پانچویں جو ہیں ابو عشا مسروق ہیں اور یہ کو ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نماز پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود امنین ام سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے سماعت کی ہے اور ان کی توثیق اور جلالت اور امامت پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے اور یہ 63 ہجری میں یا 62 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور اس کے چھٹے راوی عبداللہ اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں شعبہ نے امام آمش سے روایت کرنے میں سفیان سوری رحمت اللہ کی مطابق کی ہے جیسا کہ حدیث کے آخری یہ ہیں تاب آہ تو عنش ہیں تو یہ ان کی جو ہے میں نے سند کے احوال سے بھی بیان کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق فرمائے اور برے اعمال سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے وما علین بلابین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ